ضرور اس کو معاف کر دے گا کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ, <سلام> کہ, <سلام> کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یعنی گناہ کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں ان اللہ یغفر الذنوب دنوں یقینا آ اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالیہ نے تمام گناہوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا ہے جو شخص گناہ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالی ضرور اس کے گناہ کو معاف کر دے گا اسی طرح سے وہ حدیث بھی بڑی معروف ہے ایک شخص جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس نے 99 قتل کیے تھے ایک کم سو اور وہ اس تلاش میں گیا کہ کیا اس کے لئے توبہ ہے یا نہیں ہے تو جس مذہبی قائد یا رہنما کہلیں اس کے پاس گیا کہ میرے لیے توبہ ہے یا نہیں ہے تو آگے سے اس نے کہا کہ نہیں آپ کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے اس نے اس کو بھی قتل کر دیا سو بندوں کا قاتل اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ فلاں بستی میں چلے جائیں وہاں پر نیک لوگ رہتے ہیں اور وہ آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے تو ابھی وہ جا رہا تھا کہ راستے میں اس کو موت آ گئی اور وہیں پر اس کی روح قبض ہو گئی اور رحمت اور عذاب دونوں کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آئے دونوں نے آپس میں اختلاف کیا رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کی روح کو قبض کرتے ہیں اور جو عذاب والے فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کی روح کو قبض کرتے ہیں تو بہر اللہ تبارک بطالیہ نے زمین کو حکم دیا جذر وہ جا رہا تھا اس کے قریب ہو گئی جہاں سے آ رہا تھا اس سے دور ہو گئی اور اس طرح سے اس کو رحمت والے فرشتے اپنے ساتھ لے گئے یعنی اس کی روح کو اپنے ساتھ لے گئے تو یہ سو بندوں کا قاتل جو سچی توبہ کرنے والا ہے دیکھیں اللہ تعالی نے اس کو بھی اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دیا ہے تو گناہ کوئی بھی ہو بڑا ہو یا چھوٹا ہو اللہ وحد اللہ شریف ضرور اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے بشرتے کے انسان سچی تو بہت یہ جو آیت پڑی ہے آپ کے سامنے سورت الزمر ہے چوبیسواں بارہ سورت الزمر اور اس کی آیت نمبر ہے ترپن جی آگے شروع کیا جائے اپنی گفتگو کو یا کوئی سوال ہے اور السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں ریکارڈنگ آن ہے شیخ صاحب صرف اپنا ٹاپک جو ہے وہ لکھ دیجئے یا بتا دیجئے تو پھر آپ انشاءاللہ گفتگو آپ شروع کیجئے مائک میں آپ کے لے چھوڑ رہا ہوں گی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی ہمارا آج کا ٹاپک یہ موضوع ہے کہ واقعہ اسرا اور معراج اور نئے معاشرے کی تشکیل یہ انشاءاللہ ہماری آج کی مجلس کا موضوع ہوگا جس پر اللہ کی توفیق سے گفتگو ہوگی واقع اسرا و معراج اور نئے معاشرے کی تشکیل جی گفتگو کو شروع کر دیا جا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین ولا عدوان الا علا الظالمین والصلاة والسلام علا رسوله الكریم نبینا محمد وعلا آله وصحبه اجمعین والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسلي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا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 ان نہ ہو سمی البصیر یہ رجب کا مہینہ ہے اور تقریباً اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے اس رجب کے مہینے میں جہاں پر بالخصوص برے صغیر کے مسلمان دیگر بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہیں پر ستائیس رجب کی رات کو بھی بڑا اہتمام کیا جاتا ہے اور اکثر مسلمان ستائیس رجب کی رات کو شب معاج سمجھ کر اس رات جشن منانے کو محفل قائم کرنے کو اور اس رات جاگنے کو عبادت سمجھتے ہیں اور پھر جو ستائیس رجب کا دن ہوتا ہے اس دن کا نفلی روزہ بھی رکھتے ہیں کیونکہ ان کے خیال کے مطابق ستائیس رجب کا روزہ رکھنا اللہ کے قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانا محققین کے نزدیک اس رات تو کیا اس مہینے میں بھی قطعی طور پر ثابت نہیں ہے خاص طور پر جو سیرت نگار ہیں اور نبی علیہ السلط والسلام کی سیرت کی تاریخ کو لکھنے والے ہیں انہوں نے تو مختلف اقوال ذکر کیے ہیں اور نہ صرف تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے بلکہ مہینے اور سال کے بارے میں بھی بڑا شدید اختلاف ہے کہ نبوت کے کون سے سال کس مہینے اور کس تاریخ کو نبی کریم علیہ صلاۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے تھے حقیقت بات یہ ہے کہ اگر اس عظیم واقع یعنی واقعہ اسرا اور معراج کی تاریخ مہینہ اور سال ہمیں پتہ نہ بھی ہو تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں جہالت بندے کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان اس حقیق لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے یہ واقعہ رونما ہوا اور آج بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ ہم لوگ شب معراج اور ستائیس رجب رجب کا مہینہ اور سال تاریخ ان چیزوں کے اندر تو مصروف نظر آتے ہیں لیکن جس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے یہ معراج کا واقعہ پیش آیا تھا آج تقریباً سبھی لوگ اس سے غافل ہیں آئیے ذرا غور کرتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے یہ اسرا اور معراج کا واقعہ پیش آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسرا یعنی بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرمایا سبحان اللہ اسرا بے ابدی ہی لئی مل مسجد الحرام الاقسا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقسا تک چلایا کون سی مسجد اقسا اللہ بارکنا حولہ حولا جس کے ارد گرد ہم نے برکت ڈال رکھی ہے لینوری من آیاتی تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں ان نو ہو سمیع بے شک وہ اللہ بڑا خوب بڑا سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے مقصد یہ بیان کیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقسہ تک نبی السلاۃ والسلام کو سفر کرانے اور لے جانے کا مقصد بیان کیا فرمایا لینوری مِنْ ہوں آیاتی تاکہ ہم اپنے بندے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں یہ تو ہے اسرا یاد رہے کہ یہ جو پورا واقعہ ہے جسے معراج کہا جاتا ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہے ایک ہے زمین سے لے کر زمین کا سفر اور دوسرا ہے زمین سے آسمان کا سفر تو جو مسجد حرام سے مسجد اقسا کا سفر ہے اسے کہتے ہیں اسرا اور جو مسجد اقسا سے اوپر پھر آسمانوں کا سفر ہے اور جنت اور جہنم کے مناظر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر وہی کی یہ پورا سفر معاج کہلاتا ہے تو اللہ نے یہاں پر اسرا یعنی مسجد حرام سے مسجد اقسہ تک نبی سلاۃ وسلام کو لے جانے کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ لینوریاہ مین آیا ہم اپنے بندے کو اپنے نشانیاں دکھائیں اللہ تبارک مطالعہ نے ایک اور مقام پر سورت النجم میں اس بات کو ذکر فرمایا اسی واقعے کو ذکر فرمایا لیکن وہاں پر معراج کا جو واقعہ ہے یعنی اس واقعے کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا اللہ تعالی نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ لق من آیات رب بھی ہلکبرا نبی کریم علیہ السلاط والسلام نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی تو یہاں پر معراج کا ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ایک میں اسرا کا ذکر ہے اور سورہ نجم کی اس آیت میں معراج کا ذکر ہے تو وہاں پر بھی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لقد رع من آیات ربی ہل نبی علیہ السلط والسلام نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی تو گویا کے اس واقع اسرا اور معراج کا مقصد یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے یہ سفر کرایا گیا مسجد حرام سے مسجد اقسہ تک اور پھر معراج کا سفر یہ واقعہ اسرا اور معراج نبی کریم علیہ سلاۃ والسلام کا موجودہ ہے اور آپ علیہ السلاۃ السلام کا خاصہ ہے آپ کی خصوصیات میں سے ہے کیونکہ آپ علیہ سلاۃ وسلام سے پہلے کسی پیغمبر کو بھی اس قسم کی خصوصیت یا موجودہ عطا نہیں کیا گیا اور یہ آپ علیہ السلاط و السلام ہی کا امتیاز ہے کہ رات کے ایک حصے میں ہزاروں میل کا سفر کرا کے اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصہ اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر اور یہ سارا سفر ایک ہی رات کے حصے میں آپ علیہ السلاۃ نے کیا اللہ وحدہ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ایک میں اس واقعہ اسراء کا ذکر فرمایا اس کے بعد رب کائنات نے اگلی آیات میں بلا واسطہ یہودیوں سے خطاب کیا یعنی بنی اسرائیل سے جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر دو،, دو تین چار پانچ ان کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ پہلی آیت کے بعد دوسری آیت سے فوراً اللہ وحدہ اللہ شریف نے اور دوسری یہ بات کہ نبی علیہ السلط و السلام کا بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کرانا ان دو واقعات کو ایک تو آیت نمبر دو سے آگے یہودیوں کو خطاب کرنا اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس میں تمام انبیاء اور رسولوں کی امامت کرانا اس سے علماء نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ اس میں اللہ تبارک وطا نے جہاں پر دیگر مقاصد تھے اسرا اور معراج کے وہیں پر یہ اشارہ بھی دیا اشارن اس بات کو واضح فرمایا کہ ان قریب یہ قیادت تبدیل ہونے والی ہے اور انکریب نبی کریم علیہ سلاط وسلام اس جگہ سے یعنی مکہ سے تشریف لے جائیں گے ہجرت کر جائیں گے اور پھر کسی ایسی جگہ پر جا کر آپ علیہ سلاط وسلام ایک بہترین اور مثالی معاشرہ تشکیل دیں گے جس کی مثال پوری دنیا میں ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملے گی کیونکہ اللہ وحدہ اللہ نے پھر آگے چل کر اسی صورت میں اسی صورت بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر تیئیس سے لے کر آیت نمبر چالیس تک ایسے اوصاف اور قواعد اور اصول بیان کیے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ایک بہترین معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے ایک مثالی معاشرے کی تعمیر اور ترقی ممکن ہو سکتی ہے تو علماء کہتے ہیں کہ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب فوراً یہودیوں کو خطاب اس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ شرف اور مقام جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کے حصے میں تھا اب وہ شرف اور مقام نبی کریم علیہ سلاط وسلام کے ساتھیوں یعنی صحابہ کو ملنے والا ہے تو ان آیات کے اندر اللہ وحدہ لا شریق نے یہ بنیادیں ذکر کی اور شروع میں واقع اسراء کا ذکر کیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل مقصد جو تھا معراج کے مقاصد میں سے وہ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا کے لوگوں کے سامنے اس حقیقت کو واضح کیا جائے کہ ان قریب یہ جو حالات ہیں نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام اور مسلمانوں کے یہ حالات عنقریب تبدیل ہونے والے ہیں اور عنقریب محمد کریم علیہ السلاۃ والسلام کسی ایسی جگہ پر جائیں گے جہاں پر ایک اپنا مثالی معاشرہ قائم کریں گے اور ان بنیادوں کا اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر ذکر کر کے اس بات کو واضح فرما دیا کہ آپ کسی دور میں بھی ہیں اور آپ کسی معاشرے کو پرامن اور اسلامی معاشرے کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو یہ بنیادیں ایسی بنیادیں ہیں کہ جن کو اختیار کر کے یا جن کو سامنے رکھ کر کسی بھی معاشرے میں کسی بھی دور میں ایک نئے معاشرے کو تشکیل دیا جا سکتا ہے یا اس کی تعمیر اور ترقی کو ممکن بنایا جا سکتا ہے واقعہ اس طرح اور میراج میں پوشیدہ حکمتوں میں سے یا حقیقتوں میں سے ایک بہت بڑی حقیقت یہ بھی ہے کہ جس سے آج مسلمان بالکل غافل ہیں جبکہ حق تو یہ بنتا تھا کہ ہم اس حقیقت کو پہچانتے اور اسی طرح سے ان حکمتوں کو بھی پہچانتے اور جاننے کی کوشش کرتے اور اگر آج مسلمان اس معاج کی حقیقت یا حقیقتوں کو جانتے اور پہچانتے ہوتے تو ہمارا معاشرہ بالکل وہی معاشرہ ہوتا کہ جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے واقع اسرا بیان کرنے کے بعد سورہ بنی اسرائیل ہی میں اس کی بنیادوں کی طرف اشارہ فرما دیا تھا جبکہ آج اگر ہم دیکھیں تو لوگ یعنی مسلمان کلمہ پڑھنے والے وہ اس چیز میں تو سب سے آگے ہیں اس رات کو جشن بھی منانا ہے اس رات کو نوافل بھی پڑھنے ہیں حتیٰ کہ وہ لوگ جو سارا سال فرض نماز نہیں پڑھتے ہیں فرض نمازوں کے تارک ہوتے ہیں وہ بھی معراج کی رات نوافل پڑھنے کو بہت بڑے ثواب کا کام اور اسی طرح سے اپنے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر واقعہ اسرا اور میراج کی حقیقت یا حکمت کو جانا اور پہچانا ہوتا تو ان کی سال بھر کبھی بھی نماز نہ چھوڑتی کیونکہ جہاں پر دیگر واقعات پیش آئے وہیں پر ہم جانتے ہیں کہ اسی واقع اسرا اور معراج میں نمازوں کی فرضیت کا واقعہ بھی رونما ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان بنیادوں کا ذکر کہ جس کے اوپر ایک مثالی معاشرے کو قائم کیا جا سکتا ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے آت نمبر تیئس میں وقادار ابو کا اللہ تعاب اللہ پہلی بنیاد کہ جس کے اوپر ایک معاشرے کو پرامن معاشرے کو تعمیر کیا جا سکتا ہے یا اس کو, اس کی تشکیل اس کو تشکیل دیا جا سکتا ہے وہ ہے وقادار ابو کا اللہ تعبود اللہ تیرے رب کا یہ فیصلہ اور حکم ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو تو اس کا معنی بالکل واضح ہوا اگر آپ اپنے معاشرے کی تعمیر اور ترقی کو ممکن بنانا چاہتے ہیں اور اپنے معاشرے میں امن و امان قائم کرنا چاہتے ہیں اور آپ اگر اپنے معاشرے کو مثالی اور بے نظیر بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس معاشرے کی بنیاد اللہ کی خالص توحید کے اوپر ہونی چاہیے کیونکہ یہی اللہ کا حکم ہے یہی اللہ کا فرمان ہے اور یہی اللہ کا فیصلہ ہے اس کے بعد دوسری بنیاد کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا و بل دوسری بنیاد معاشرہ جس کے اوپر قائم کیا جا سکتا ہے وہ ہے والدین کے ساتھ احسان کرنا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اگر آپ اپنے معاشرے کو بہتر سے بہترین بنانا چاہتے ہیں تو اس معاشرے کی دوسری بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ اس معاشرے کے افراد اپنے والدین کی قدر کرنے والے ہوں والدین کے ساتھ احسان کرنے والے ہوں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوں اور اچھا برتاؤ کرنے والے ہوں اور یہ حسن سلوک اس قدر ہونا چاہیے والا تپ اللہ ہوما افیوں والا تنہر ہوما کہ فلا تقل اللہ افیوں ولا تن ہر ہما وق اللہ کہ ان کو اف تک بھی نہیں کہنا ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے ڈانٹنا بھی نہیں ہے اور ان سے سخت لہجے میں سخت آواز میں بات بھی نہیں کرنی بلکہ اللہ نے فرمایا وقل اللہ قول کریما آپ والدین سے بڑے ہی اچھے اور نرم انداز سے بات کریں پھر اللہ نے فرمایا کہ وقف عد الحما جنا حض <الرَّحْمَة> آپ رحمت اور شفقت کرتے ہوئے ان کے سامنے جھک جائیں پست ہو جائیں آرضی جی اختیار کریں اور اسی طرح سے وقرمہما کما ربا یعنی صغیرہ آپ ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے رہیں یعنی ظاہری طور پر آپ کا یہ سلوک ہو ان کے ساتھ کہ اف تک بھی نہیں کرنا اور بڑی نرم مزاجی کے ساتھ بات کرنی ہے اور ساتھ ساتھ جب بھی موقع ملے اللہ سے دعائیں کرنی ہے رب ہوما کما ربا رب یعنی صغیرہ اے میرے رب ان پر ویسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن کی حالت میں میری تربیت کی تو اللہ تبارک فطار نے گویا کہ ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ اگر آپ اپنے معاشرے کو مثالی اور بہترین بنانا چاہتے ہیں تو اس معاشرے کے افراد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں آج ہمارے معاشرے کہ امن و امان کیوں تباہ و برباد ہو چکا ہے آج ہمارا معاشرہ کیوں تعمیر و ترقی کی راہ پر نہیں ہے آج ہمارا معاشرہ کیوں اسلامی تصور اور ماحول پیش نہیں کرتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بنیادیں اور اصول و قواعد ضوابط اللہ نے ہمیں بتائے تھے کہ جس پر دنیا کا سب سے بہترین معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے جیسا کہ نبی کریم علیہ السلط والس نے مدینے کے معاشرے کو تشکیل دیا اور یہی وہ بنیادیں تھیں جس کی جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے معاشرے کی بنیاد رکھی اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مدینے کے معاشرے سے جو نک... تربیت یافتہ افراد تھے انہوں نے کس قدر اسلام اور توحید کا جھنڈا لے کر پوری دنیا کے اوپر گاڑا اور اس کو لہرایا تو یہی وہ بنیادیں تھیں بالکل یہی وہ چیزیں تھیں کہ جس کی جن بنیادوں کے اوپر نبی کریم علیہ سلاط والسلام نے مدین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں جا کر انہی بنیادوں کے اوپر مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کے معاشرے کو تشکیل دیا تھا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک تیسری بنیاد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ ایک بہترین اور اعلی و عمدہ معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ حق والوں کو ان کے حقوق ادا کیے جائیں جو حقدار ہیں حق والے ہیں ان کے حقوق ان کو ادا کیے جائیں جس معاشرے کے اندر حق تلفی ہوگی لوگوں کے حق مارے جائیں گے لوگوں کے حق غصب کیے جائیں گے وہ معاشرہ کبھی بھی مثالی اور بہترین معاشرہ نہیں بن سکتا ہے اور ایسا معاشرہ امن کا گہوارہ کبھی نہیں بن سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حقوق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بھی ہمیں ہم پر واضح کیا کہ حقوق میں سے سر فہرست قریبی رشتہ داروں کے حق ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے وہ آت القربہ حق کا ہو و المسکین اور آپ قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کریں اور پھر فرمایا ول جو مسکین ہوں سب سے پہلے قریبی رشتہ دار ان کا حق ادا کریں ان کے حقوق ادا کریں اس کے بعد جو مسکین فقیر اور لاچار ہے اس کے حقوق کو وبن صبیل اور اگر کوئی مسافر اور پردیسی ہے اس کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک خدالہ نے اس طرح سے ہم پر بات کو واضح کیا کہ جس معاشرے کے اندر قریبی رشتہ دار ہوں یا مسکین ہوں یا پھر پردیسی لوگ ہوں یا اس طرح سے کہہ لیں جس معاشرے کے اندر اپنے اور پرائے سب کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے وہ معاشرہ تعمیر و ترقی کی راہ پر چلا کرتا ہے اور وہی معاشرہ دنیا کے لوگوں کے سامنے نمونہ اور اسوا بنا کرتا ہے چوتھی چیز کی طرف اشارہ کرتے واللہ اللہ نے فرمایا کہ ولاۃبر تبزیرہ ان المبدرینہ کان و اخوان شیتین و کان شیطان الربی کہ اگر آپ اپنے معاشرے کو بہترین اور عمدہ والا بنانا چاہتے ہیں تو پھر فضول خرچی نہیں کرنی فضول خرچی نہیں کرنی ہے انسان اسراف کرنا شروع کر دے فضول خرچی کرنا شروع کر دے یہ اس چیز کی اجازت نہیں ہوگی اللہ فرماتے ولا تو بزیر تبزیرہ اپنے مال کو یوں ہی نہ اڑائیں یوں ہی ضائع نہ کریں ان نلمبذرین اقان و اقوام بے شک فضول خرچی کرنے والے اللہ فرماتے ہیں شیطان کے بھائی ہیں اور وکان شیطان الربی ہی اور شیطان اپنے رب کا سب سے بڑا نافرمان فرمان اور نا ہے تو جس معاشرے کو آپ بہترین اور مثالی بنانا چاہتے ہیں اس معاشرے کے افراد میں فضول خرچی نام کی بری صفت اور بری خصلت نہیں ہونی چاہیے اور آج ہمارے معاشرے ویسے تو آج ہمارے معاشرے کے لوگ آج مسلمان اس چیز کی شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے حالات درست نہیں ہے حالات بڑے گمبھیر قسم کے ہیں اور مسائل ہے کہ حل ہونے کا نام نہیں لیتے لیکن جب کوئی شادی وغیرہ اس قسم کی تقریبات ہوتی ہے تو پھر مسلمان ہی ہوتے ہیں جو پہلے حالات کی تنگی کا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں مسلمان ہی ہوتے ہیں جو فضول خرچی اور اسراف میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور شاید آپ کے علم میں یہ بات ہو آج سے تقریباً کوئی دو سے تین مہینے پہلے کی بات ہے ہمارے ہی ملک کے اندر ایک زمیندار نے شادی کی اور اپنی اپنے بیٹوں کی اس شادی کے اوپر تقریباً اس نے ایک ارب روپیہ خرچ کیا ایک ارب روپیہ پاکستان کا اس نے اپنے دو بیٹوں کی شادی کے اوپر خرچ کیا نو دن تک یہ شادی جاری رہی اور تین کروڑ کا روزانہ کھانا پکتا تھا اور پھر اس کے علاوہ روزانہ ناچ گانے کی محفلیں اور اس قسم کے کی بے حیائی کی محفلیں اس کے اوپر بھی اس نے کروڑوں روپے لگا دیے تو جب معاشرے کے اندر اس طرح کا حال ہو کہ حق والوں کے حق نہ دیے جا رہے اور دوسری طرف انسان فضول خرچیاں کر رہا ہے فضول خرچیاں کر رہا ہے اور امام قطع رحمہ اللہ نے تو فرمایا ہے یہاں پر تبدیل کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں مال کو خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے اللہ کی نافرمانی میں یعنی گناہ کے کاموں میں مال کو لگائیں گے تو یہ فضول خرچی ہے اور اللہ فضول خرچی کرنے والوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جگہ پوچھ رہے ہیں میں جگہ بتانا تو نہیں چاہ رہا تھا تو بہرحال بتا دیتا ہوں یہ ضلع بہاول نگر اور اس کی تحصیل چشتیاں میں یہ واقعہ پیش آیا تھا آج سے تقریباً دو تین مہینے پہلے کی بات ہے شاید آپ نے اخبار پر پڑھا ہو یا آپ نے سنا ہو خبر کے ذریعے تو بہرحال ہم نے تو پڑھا تھا تو عبرت کے لیے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا تو بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ اپنے معاشرے کو بہترین بنانا چاہتے ہیں مثالی بنانا چاہتے ہیں تو اس معاشرے کے افراد میں فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے اور پانچویں چیز کی طرف اللہ تبارک مطالعہ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ولا تج الد کا مغلولتا الا ولا تب كل البست فتق و محصورہ کہ اگر آپ اپنے معاشرے کو ایک بہترین اور عمدہ معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کی ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ اس معاشرے کے افراد ان کی یہ صفت ہونی چاہیے کردار ہونا چاہیے ولاج الیدہ کا مغلولتاً اللہ انوک کہ آپ اپنے ہاتھ کو ایسے نہ بنا لیں جیسے آپ کا ہاتھ گردن کے ساتھ بندھا ہوا ہو یہ اللہ تبارک وطالعہ نے تشبی دی ہے مثال بیان کی ہے اور اصل مقصد یہ ہے کہ اس معاشرے کے افراد بخیل نہیں ہونے چاہیے ان کو بخل نہیں کرنا چاہیے جہاں پر خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے چاہے وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں جہاں بھی اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اگر ہم وہاں پر خرچ نہیں کریں گے یا جتنی مقدار میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس مقدار میں کمی اور کوتا ہی کریں گے تو یہ چیز بخل کہلائے گی اور جس معاشرے کے افراد میں بخل ہوتا ہے وہ معاشرہ کبھی بھی فلاح کی راہ پر نہیں چل سکتا ہے بلکہ اس معاشرے کا کیا حال ہوتا ہے آئیے نبی کریم علیہ سلاط وسلام کی زبان اقدس سے سنتے ہیں صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے وہ کے لوگوں بخل سے بچو کنجوسی سے بچو ان شخلا کا منقان قبل کم تم سے پہلے لوگوں کو اس بخل نے کنجوسی نے بخیلی نے ہلاک کر کے رکھ دیا ہم الحم اللہ دماح اس بخل نے ان کو اس چیز کے اوپر ابھارا کہ انہوں نے اپنے خون بہائے آپس میں ایک دوسرے کے خون بہائے وسط حلو اور اپنی حرمتوں کو بھی ایک دوسرے کے لیے حلال سمجھ لیا یا حلال کر لیا اور یہی روایت ابو داود میں بھی ہے اور اس کے الفاظ اس طرح سے ہیں آپ صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے آپ کو شو یعنی بخل سے بچاؤ فن نما اہل کمنکان قبل کم یا فن نما حلق امنکان قبل کم تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اسی بخل اور کنجوسی کی وجہ سے ہلاک ہوئے امار ہوں اس نے انہیں کنجوسی کا حکم دیا انہوں نے کنجوسی کی وہ اماراہم بل قطعی عتی اور انہوں نے اس بخل اور کنجوسی نے شخ نے انہیں قطر رحمی کا حکم دیا انہوں نے قطر رحمی کی اسی بخل اور کنجوسی کی بنا پر انہوں نے رشتہ داریاں توڑ دیں ان سے تعلقات کو خراب کر لیا وہ ام آر بالفجور افجرو اور ان کو فسق و فجور کا حکم دیا تو انہوں نے فسق و فجور بھی کیا یہ ابو داود کے لفظ ہے اس کے بعد چھٹی بنیاد یہ ہے کہ اولاد کا قتل نہ کیا جائے آپ اگر اپنے معاشرے کو پر امن بنانا چاہتے ہیں تو اس معاشرے کے افراد کے اندر یہ بری صفت بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ زمانۂ جہلیت میں لوگ بھوک کے ڈر سے فقر و فاقرے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے اور اگر بیٹیاں ہوتی لڑکیاں ہوتیں تو ان کو آر اور ذلت کے ڈر سے قتل کر دیا کرتے تھے اللہ تبارک و نے دونوں کام کرنے سے منع فرما دیا اللہ تعالی اس مقام پر فرماتے ہیں ولا تخت اللہدم خشیت املاک کہ بھوک فقر و فاقے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو نحن کو و ایاقم ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں یہاں پر ایک لطیف نکتہ علماء نے بیان کیا ہے علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے پہلے فرمایا اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو اس کے بعد اللہ نے فرمایا نح نر زکو ہم انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں رزق دیتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تبارک وطارہ نے پہلے اس اولاد کے رزق کا ذکر کیا جس کو بھوک کے لر سے لوگ قتل کیا کرتے تھے اور جو ماں باپ تھے والدین تھے یا دیگر لوگ تھے ان کے رزق کا بعد میں ذکر کیا ان قتل ہوں کا نہ خط ان بے شک ان کو قتل کرنا بہت بڑا گنا ہے نبی کریم علیہ السلط والسلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گنا کون سا ہے تو آپ نے فرمایا انتجلّہ ندر و خالہ کک کہ تو اللہ کا شریک بنائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا کہا گیا کہ پھر کون سا ہے تو آپ نے فرمایا انتک تو والا کہ خشیت عقلم اک اس ڈر سے تو اپنی اولاد کو قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا یعنی بھوک فقر و فاقے کے ڈر سے تو اپنی اولاد کو قتل کر دے یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ نبی کریم علیہ صلاح السلام نے اس حدیث کے اندر درمیان فرمایا ہے اس کے بعد اللہ سبارک بطالیہ نے ساتویں بنیاد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ولا تقرب الزینا انکا نفا حشتوں وسا سبیلا کہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے تو جو ایک پر امن معاشرہ تشکیل دینے کے خواہش مند ہے اور جو اپنے معاشرے کو بہترین بنانا چاہتے ہیں صاف ستھرا اور پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالی نے یہ اصول بھی بتایا ہے کہ اس معاشرے کے افراد چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں مرد ہوں یا عورتیں ہوں اللہ نے فرما بالا تقرب الزینا تم نے بدکاری کے قریب بھی نہیں جانا علماء کہتے ہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ضنا نہیں کرنا بلکہ یہ فرمایا کہ جنا کے قریب بھی نہیں جانا ہے یعنی ہر وہ وسیلہ اور ذریعہ جو اس بے حیائی کے قریب کرتا ہے یا اس کے اس کی طرف لے جاتا ہے اللہ نے فرمایا اس کے بھی اس سے بھی تم نے بچنا ہے کیونکہ یہ بے حیائی کا راستہ ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے اس کے بعد آٹھویں بنیاد ذکر کرتے اللہ نے فرمایا ولا تخت النفصلتی حرم اللہ اللہ بالحق اگر آپ اپنے معاشرے کو پرامن بنانا چاہتے ہیں تو کسی کا نا حق قتل نہیں کرنا کسی کا نہ حق قتل نہیں کرنا اس کا خون نہیں بہانا ہے نہ حق ورنہ وہ معاشرہ کبھی بھی کبھی بھی ترقی اور فلاح کی راہ پر نہیں چل سکتا ہے جس معاشرے میں لوگوں کا خون نہ حق بہایا جاتا ہو نویں بنیاد بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک وطارہ نے فرمایا بنا تقرب مال التیم اللہ بلتی ہی احسن کہ تم نے یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا ہے یتیم جسے بے یار و مددگار سمجھ کر اس کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے اس کے حقوق کو غصب کیا جاتا ہے اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اس کے مال جائیداد کو بھی لوٹ لیا جاتا ہے اللہ نے فرمایا اس یتیم جس کا باپ فوت ہو چکا ہے جس کا باپ فوت ہو چکا ہے اس کے سر سے اس کے والد کا سایہ اٹھ چکا ہے اللہ نے فرمایا اس یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا ہے اللہ بلّت ہی آسن مگر آسن طریقے سے مثلا اگر اس کے مال کی کوئی دیکھ بھال کر رہا ہے یا اس کی حفاظت کر رہا ہے اور اس میں سے اپنے گزارے جتنا وہ اگر کچھ لے لیتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ورنہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا ہے اور آج ہم اس پہلو سے بھی اپنے معاشرے کو دیکھ لیں تو یتیم اور بیوہ جو اس قسم کے بے سہارا لوگ ہوتے ہیں ان کے حقوق کو کس طرح سے پامال کیا جاتا ہے اور پھر ہم شکوہ کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر امن و امان نہیں ہے چاند اور سکون نہیں ہے جبکہ اللہ تعالی نے تو اللہ تبارک و تعالی نے تو یہ باتیں آج سے چودہ سو سال پہلے ہی ہمارے لیے واضح فرما دی تھی یہ آیت نمبر چونتیس ہے تھرٹی فور ہے سربنی اسرائیل کی ولا تقراب ماللی اس کے بعد اللہ تبارک وطر نے ایک اور بنیاد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دسواں اصول یا بنیاد کہلے سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وہ اوفو بال عہد ان نلاحد کا نمسولہ کہ وعدے کی پاسداری کرنی ہے وعدے کی پابندی کرنی ہے بے شک وعدے کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا اگر انسان نے انسان نے اپنے رب کے ساتھ وعدے کیے ہیں معاہدہ کیا ہے تو اس کی تو سب سے پہلے پاسداری کرنی چاہیے اور اگر بندے نے بندے کے ساتھ معاہدہ کیا ہے وعدہ کیا ہے تو اس کی بھی پاسداری کرنی ہے قیامت کے دن اس وعدے اور معاہدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وہ او فلکیلا ادا کیل تم تم ماپ کو پورا کرو جب تم ماپنے لگو وزینوں اور وزن کرو بالقستمستقیم درست ترازو کے ساتھ غالب کا خیر یہ ماپ تول پورا کرنا اور صحیح ترازو کے ساتھ وزن کرنا غالب کا خیرن یہ بہتر ہے وہ احسن و تویلا اور انجام کے لحاظ سے بھی بڑا اچھا ہے یعنی اگر آپ اپنے معاشرے میں ترقی اور امن پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس معاشرے کے افراد ناپ تول اور پیمانہ اس کو پورا رکھیں وزن کا معاملہ پورا رکھیں اور اس طرح سے اس کے اندر ڈنڈی نہ مارے اور اس پہلو سے بھی اپنے معاشرے پر نگاہ دڑا جائیں تو آج ہمارے ہاں لوگوں کی کیا حالت ہو چکی ہے پھر بھی ہم شکوا کریں کہ معاشرے میں امن و امان نہیں ہے کہ معاشرہ ترقی اور کامیابی کے راستے پر نہیں چل رہا ہے تو پھر کہ انسان ہی کی بد ہے کہ وہ اللہ کے حکام کو چھوڑ کر وہ اپنے نفس اور شیطان کی پیروی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت اور اس کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے تو پھر کس طرح سے وہ معاشرہ یا اس معاشرے کے افراد ترقی کی راہ پر چلیں گے ایک اور چیز کی طرح اشارہ کرتے اللہ نے فرمایا کہ بغیر علم کے گفتگو نہیں کرنی ہے بغیر علم کے گفتگو نہیں کرنی ہے آپ کو کسی واقعے کا پتہ چلے اور خاص طور پر کسی کے بارے میں کوئی بات پہنچے تو بغیر علم اور تحقیق کے گفتگو نہیں کرنی ہے کیونکہ جب بندہ بغیر علم اور تحقیق کے گفتگو کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی اور الزام تراشی وجود میں آتے ہیں اور یہ تو ہر عقل مند جانتا ہے کہ جب کسی معاشرے کے افراد ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہوں اور ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کر رہے ہوں تو اس معاشرے میں امن و امان کبھی نہیں آ سکتا ہے اس معاشرے میں محبت نہیں بلکہ نفرت کی آگ ہی لگے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تکف ماں علیہ صلاح کبھی علم جس چیز کا آپ کو علم نہ ہو آپ ان باتوں کے پیچھے نہ لگیں ان سماول بس الاول بے شک سن کان آنکھ اور دل کل الا کا کان انہوں مسولہ ان سب کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا اسی طرح افواہیں پھیلانا بھی اسی میں داخل افواہیں پھیلانا اسی میں داخل ہے کوئی خبر آئی نہیں اور خاص طور پر سوشل میڈیا جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ تو اس کے اندر اور بھی زیادہ ملوث ہوتے ہیں کسی کے بارے میں کوئی خبر دیکھ لیں یا پڑھ لیں فوراً سے پہلے آگے اس کو بھیج دیں گے نہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے نہ اس کی تحقیق کرنے کی کوشش کریں گے اور خاص طور پر اگر کسی کے متعلق ہو کسی انسان کے متعلق کسی خاص بندے کے متعلق تو پھر اس کو آگے پہنچانے میں اور بھی زیادہ جلدی سے کام لیا جاتا ہے جبکہ اس طرح کا اگر ماحول ہو کسی معاشرے کے لوگوں کی اس طرح کی اگر حالت ہو تو کبھی بھی وہ معاشرہ ترقی اور فلاح کی راہ پر نہیں چل سکتا ہے ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وراتم شفیل ارد مراحا آپ نے زمین پر اکڑا کر کر نہیں چلنا ہے ان نقل تخر کل اردا ولن تبل کل جبا لطولہ آپ اس تکبر کی وجہ سے نہ تو زمین کو پھاڑ دیں گے نہ پہاڑوں کی لمبائی تک پہنچ جائیں گے تو معنی یہ ہوا کہ جو اس معاشرے کے افراد ہیں وہ تکبر اور نخوت اختیار کرنے والے نہ ہوں اور ایک اور چیز اور آخری چیز اس کی طرف اشارہ کرتے والا نے فرمایا دیکھیں غور کریں جہاں پر اللہ تعالی نے ان بنیادوں کا آغاز کیا تھا وہاں پر توحید الہی سے آغاز ہوا تھا اور آخر میں اللہ تبارک و نے یہ تمام باتیں ذکر کرنے کے بعد اب آخری بنیاد کا ذکر کیا اور وہ یہ ہے کہ شرک سے منع کیا اللہ نے تو شرک سے منع کرتے ہوئے اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ان تمام چیزوں کا محور اور دار و مدار اللہ کی توحید اور شرک سے بیزاری پر ہے اللہ کی توحید اور شرک سے بیزاری پر ہے شروع میں توحید کا بیان اور آخر میں شرک سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما دیا تو اس کا مطلب بالکل یہی ہوا کہ اگر آپ اگر آپ اگر آپ اپنے معاشرے کو پرامن بنانا چاہتے ہیں تو اس معاشرے کے افراد توحید رب العالمین کو اختیار کرنے والے ہوں اور اسی طرح سے شرک سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑے ہی سنہری اصول اور بہترین بنیادیں جو اللہ نے ذکر کی ہیں جو کہ تقریباً کل چودہ بنتی ہیں ان پر اگر کسی معاشرے کی بنیاد رکھی جائے تو پھر یقینی بات ہے کہ وہ معاشرہ دنیا کا سب سے بہترین معاشرہ ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولا تج عالما اللہ علیہ آخر اس سے پہلے فرمایا زعلی کا مما اوحا علی کا من الحکمہ یہ سارے کی ساری چیزیں وہ ہیں اس وہی کا حصہ ہیں جو حکمت اللہ نے آپ کی طرف وحی کی ہے یاد رکھیں یہ جو بنیادیں اللہ تبارک نے کسی معاشرے کو تشکیل دینے کی یا بہترین معاشرہ قائم کرنے کی اللہ تعالی نے ان کی طرف اشارہ فرمایا ہے یہ کسی بشر یا انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہی کا حصہ ہے تو اس لیے کسی بھی دور میں آج مسلمان یہ نہ سوچے کہ آج اکیسویں صدی ہے آج ماڈرن دور ہے اور ان چیزوں کے اوپر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے ہرگز نہیں کسی بھی دور میں اگر آپ کسی معاشرے کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں یا اسی طرح سے اس معاشرے کی ترقی کے خواہش مند ہیں تو کسی بھی دور میں ان تقریباً یہ جو چودہ اللہ نے اصول بتایا ہے ان کو نافذ کریں اپنے معاشرے میں آپ کا معاشرہ امن و سکون اور امن و امان کا گہوارہ نظر آئے گا اللہ فرماتے ولاجالما اللہ آخر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں بنانا یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ایسا نہ ہو کہ اس معاشرے کے افراد اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہوں اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت بھی کر رہے ہوں فات القافی جہنم ملو محمد پھر کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو بنانے کی وجہ سے آپ کو جہنم میں ملامت زدہ کر کے اور رسوا کر کے پھینک دیا جائے تو یہ وہ حقیقت تھی جو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ واقعہ استرا اور معراج یہ ہوا اور نبی کریم علیہ جہاں پر دوسرے مقاصد تھے وہیں پر ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ان قریب نبی کریم علیہ سلاۃ والسلام ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں گے جو اپنی مثال آپ ہی ہوگا دیکھیں یہی وہ بنیادیں تھیں یہی وہ اصول اور سنہرے ضوابط تھے کہ جن پر نبی علیہ السلط والسلام نے مدینے کا معاشرہ قائم کیا اور ہم جانتے ہیں کہ جو معاشرہ صاحب کرام کا تھا قیامت تک اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی ہے اگر آج ہم بھی ہم مسلمان بھی اپنے معاشرے کو ترقی کی راہ پر ڈالنا چاہتے ہیں فلاح کی راہ پر ڈالنا چاہتے ہیں امن و امان کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ہر فرد کو کردار ادا کرنا ہوگا ہر فرد کو چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے اس کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہے وہ تاجر ہے وہ نوکری کرنے والا ہے وہ کوئی عہدے دار ہے وہ کوئی عام سا مزدوری کرنے والا ہے معاشرے کے ہر ہر فرد کو ان اصول ضوابط قوانین اور بنیادوں کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہوگا کوئی اس سے مستثنا نہیں ہوگا اور اس کے لیے ہمارے لیے سب سے بہترین مثال نبی کریم علیہ صلاط والسلام اور آپ کے صحابہ ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب انہوں نے ان تمام اصول و ضوابط کے تحت مدینے کے معاشرے کو تشکیل دیا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ معاشرہ ایک بہترین مثال بنا اور قیامت تک کے لئے یہ بہترین مثال رہے گا اور پھر اس کی مثال دنیا کے اندر ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملے گی اس طرح کا پاکیزہ صاف ستھرا اور ایمانی ماحول والا معاشرہ وہ کبھی بھی دنیا کے لوگوں کو دیکھنے کو نصیب نہیں ہوگا تو اس کی وجہ کیا تھی وجہ یہی تھی کہ اللہ تبارک تعالی نے ان لوگوں کو جن چیزوں کا حکم دیا ان کو انہوں نے اختیار کیا سب نے بغیر کسی استثنا کے سب نے اللہ کے ان حکام کی پابندی کی اور جن چیزوں سے اللہ تعالی نے ان کو روکا تھا منع کیا تھا اس سے بھی سب لوگ بغیر کسی استنا کے رک گئے اب کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں اس چیز سے نہیں روک سکتا ہوں میں فلاں چیز کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں مثلا تاجروں نے کہا ہو کہ ہم ناپ توول میں جو اپنی مرضی ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتے نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی بلکہ ان تمام لوگوں نے ان کے ہر ہر فرد نے مرد ہوں یا عورتیں ہوں بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں جوان ہوں یا بوڑھے ہوں سب نے اس معاشرے کی تعمیر میں اپنا اپنا کردار ادا کیا تو جس کی بنا پر یہ ایک بہترین معاشرہ قائم ہوا تو اگر ہم بھی اپنے معاشرے کو بہترین اور پاکیزہ معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی نے تو واقع اسرا اور معراج کے ذریعے ہمیں یہ سبق دیا ہے پیغام دیا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو ان بنیادوں کو اختیار کرنا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ سب کو اپنا اپنا اس میں پھر کردار ادا کرنا ہوگا اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ وحد اللہ شریک اس واقعے اسرا اور معراج میں اس کے علاوہ جو دیگر حکمتیں اور فوائد اور عبرتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ وحد اللہ شریک ہمیں ان فوائد اور اسباق کو سیکھنے کے بعد اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب کائنات سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے ہم اپنے معاشرے کو بہترین اور پاکیزہ معاشرہ بنا سکیں اے اللہ اس میں ہماری مدد فرما اور ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا دے اور ہمیں بھی اس کے امن اور اس کی ترقی وغیرہ کے لیے تگ و دع کرنے کی توفیقدہ فرما اقول وسط اللہ علیہ و رکم ولیسائمسلم والمسلم فرس و فرو ہُن الغف الرحیم